نحمده ونصلي ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان بالله من شيء قائم ظليم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق وصوله النبي الكريم إن الله ملائكة هم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وضعنا محمد وعلى آل سيدنا وَوْلَنَا مُحَمَّدُ وَسَلِّمُ اللہ تعالی کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے کلام قرآن مجید کو قرآن حمید کی محبت میں الفت میں قرآن پاک کی دعوت سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع کیا منتخب کیا چن لیا اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے اس پیارے کلام سے اللہ تعالی ہمیں بھی منور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ لاتعداد ہم سے منور ہو جائیں عدد اور تعظیم کی نعمت عظیم نعمت ہے پرانے پاک اور احادیث سیبہ کی باتیں ہوں اور سننے والے ادب و احترام کا پہن کر توجہ سے استعمال کریں خصوصی برکتوں رحمتوں اور انوار کا مضول ہوتا ہے غیبی انداد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں خوب توجہ سے سننے کی سعادت عطا فرمائے ہمارے اسلاق بزرگان دین میں پرانی مجیب فوقانہ حمید سے جو محبت اور الفت تھی اسے الفاظ سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہی محبت یا قرآن کا صدقہ تھا کہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے مرد تو مرد ہیں خواتین میں بھی پرانے پاک سے محبت کا وہ جذبہ کار فرما تھا جس کی مثال موجودہ دور میں نظر بھی نہیں آتی چنانچہ آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان خواتین میں بھی قرآن کا کیسا جذبہ تھا اور انہیں قرآن پر کیسا عبور حاصل تھا وہ قرآن میں کس قدر غور و فکر کیا کرتے تھی قرآن پاک سے مسلمان خواتین کو کیسی الفت تھی حضرت عبداللہ اللہ رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ میدان میں ایک بوڑھی خاتون کو میں نے دیکھا جس کا لباس بھی اون کا تھا اور چادر بھی اون کی تھی وہ قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی سلام قولم رب الرحیم آیت نمبر 58 سلام کا ذکر کر رہی تھی سلامتی کا ذکر کر رہی تھی آپ نے ایک نمبر 186 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 37 کی اس خاتون نے تلاوت فرمائی جسے اللہ راستہ بھلا دے اسے کوئی راستہ دکھا نہیں سکتا دل لاہو پما لہو مدل اور جس کو اللہ راستہ دکھا دے اسے کوئی راستہ ہٹرا نہیں سکتا اب کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول گئی ہے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہے آپ نے فرمایا میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں واپس جانا چاہتی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک کی اس نے تلاوت کی سبحان سبشان آپ کہتے ہیں سمجھ گیا کہ سرزمین سے آئی ہے اور وہی واپس جانا چاہتی ہے میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئی ہیں تلاوت کی لوگوں پر اللہ کی خاطر پید اللہ کا حج کرنا فرض کیا گیا اس شخص پر جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو آپ اس میدان میں موجود ہیں اور کتنے دن سے آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہیں اس کے جواب میں سورہ مریم کی آیت نمبر دس کی انہوں نے تلاوت کی تین دن گزر گئے آپ سمجھ گئے کہ قافلہ بچھڑ گیا اور خاتون اپنے قافلے کے انتظار میں ہے اس خاتون سے سوال کیا کہ تین دن سے آپ اس میدان میں میں ہیں عرفات کہ جہاں پر نہ پانی کا انتظام ہے اس زمانے میں اس قسم کے حجم انتظامات ہوتے تھے آپ جانتے ہیں تو نہ پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے تو آپ کہاں سے کھاتی ہیں کہاں سے پیتی ہیں سیونٹی نائن کی اس خاتون نے تلاوت کی ہوا یوتھ ریمونی میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا کہ جب یہاں پر پانی نہیں تو آپ نماز کے لیے وزور کیسے کرتی ہیں سورت الماعیدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت اس قاتون <سؤال> جب, جب پانی نہ ہو تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کھانا موجود ہے آپ چاہیں تو میں کھانا پیش کر دوں اس کے جواب میں سورہ مریم کی آیت نمبر چھبیس کی تلاوت کی نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے سور بکار آیت نمبر ایک سو روزے کو رات تک مکمل کرو یعنی گویا کہ آپ نے کہا میرا روزہ ہے اور افطاری کرتے ہو میں آپ کی کسی چیز کو کھا نہیں سکتی حضرت کہتے ہیں میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں پھر آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاون اس کے جواب میں پڑی ممنشا <الْعَلِين> اگر تم نفلی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سلا بھی عطا فرمائے گا اور وہ جاننے والا ہے آپ نے گویا کہ جواب دیا میں نے نفلی روزہ رکھا ہے حضرت عبداللہ واسطی کہتے ہیں میں نے کہا اس سفر میں تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جب, جب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بعد میں اس کی سزا کر لی جائے آپ نے نفلی روزہ سفر میں رکھا سوریہ بقرہ کی آیا نمبر 84 کے جواب میں اس قتم نے پڑھی پانچ تسمو فی الم انکن کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ لے اور اس کی طاقت ہو تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کیا بات ہے آپ ہر بات میں قرآن کی آیت پڑھتی ہیں جس طرح میں آپ سے کلام کر رہا ہوں ویسے آپ کلام نہیں کرتے قرآن کی آیات کے علاوہ آپ کوئی باتیں نہیں کرتے تو اس خاتون نے اس کے جواب میں سوریہ خواب کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی مَا مِن قَوْلٍ إِلَّا رَقِيبٌ <عَتیل> کہ جب بھی انسان کو گفتگو کرتا ہے تو کاتبین اس کی کو لکھ لیتے ہیں تو اس خاتون نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا کلام میرے نامہ میں نہ نا لکھا جائے قرآن کی تلاوت لکھ دی جائے تو کہتے میں نے ایک فضول سوال کر لیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے اس کی جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس کی تلاوت کی فضول سوالات سے بچو اس کے مفہوم اور خلاصہ ہے سے بھی سوال ہوگا آنکھ سے بھی سوال ہوگا اور دل سے بھی سوال ہوگا تو آپ کہتے ہیں ہم مجھے معاف کر دیں میں نے آپ سے فضول سوال کر لیا وہ خاتون اب معافی دے رہی ہیں تو اس کے جواب میں بھی قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے یوسف آیت نمبر لا اليوم و اللہ لكم آج کے دن تم کوئی ملامت نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دن کو معاف فرمائے وهو ارحم اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت وسطی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی عالمہ قرآن پر مہارت رکھنے والی پوری خاتون سے کہا کہ آپ میدان میں ایسے ہی کھڑی ہیں آئیے میری اونٹنی پر میرے اونٹ پر آپ سوار ہو جائے سواری پر سوار ہو جائیں اور پھر ہم آپ کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اب سواری جب پیش کی تو اس کے جواب میں شکریہ ادا کرنا ہے اس عورت کی قرآن دانی کو قربان جائیے شکریہ کے لیے بھی انہوں نے قرآن کی آیت کی خلافت کی سورہ بکرا آیت نمبر ون نائنٹی سیون جو تم بھلائی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اس پر سلاتا فرمائے گا آپ کہتے ہیں میں اس عورت کی قرآن دانی پر حیران رہ گیا لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں لوگ مجھے قرآن دان سمجھتے ہیں لیکن اس پوری عورت کی قرآن دانی پر میں حیران ہوں آپ کہتے ہیں میں اپنے تصور میں گم تھا اور یہ خاتون اٹھنے پر سوار ہونا چاہتی تھی یہ ایسی با پردہ خاتون تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک چادر سے اپنے جسم کو چھپائے ہوئی تھی جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ واسطی اپنے خیالوں میں گم ہے اور اپنی نگاہ ہٹا نہیں رہے تو نور کی آیت نمبر تیس کی اس خاتون نے تلاوت کی من محبوب مومینوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اب کہتے ہیں میں سمجھ گیا وہ یہ کہنا چاہتی ہے اس وقت تو میں پردے میں ہوں لیکن جب پر سوار ہوں گے تو چادر اٹھانی پڑے گی تو میرے پاؤں تمہیں نظر آ جائیں گے لہذا تم اپنی نگاہ اس طرف کرو اونٹنی پر سوار کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی اپنے نگاہ دوسری طرف کر لی گئی اب یہ اونٹنی پر سوار ہونے لگے گی وہ کجابے میں اس کی چادر الجھ گئی اور چادر کچھ پھٹ گئی تو وہ نیک خاتون سے میں نے معذرت کی تو آپ کا نقصان ہو گیا تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے یعنی قصور میرا ہے آپ معذرت نہ کرے سواری پر سوار ہوئی سُخ کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ کی تلاوت اس نے کی سبشانندی ہو مکرینی اب کہتے ہیں کہ میں نے سواری کی اسپیڈ بڑھا دی اور بڑی زور زور سے سواری کو ہانکنے لگا اور جانور کو زور زور سے چیخ کر آوازیں دینے لگا تو اس خاتون نے میری سلا کی اور سور لکمان کی آیت نمبر انیس کی تلاوت کی اپنی چال میں بیانہ روی رکھو نہ تیز دوڑو نہ آہستہ چلو من کا اور اپنی آواز کو پس رکھو انل ان اسواتل حمید تمام آوازوں میں بری آواز گدی ہوئی ہے اب کہتے ہیں کہ میں کسی شاعر کا کلام پڑھنے لگا اس مزمل کی آیت نمبر بیس کی اس خاتون نے تلاوت کی رمن جس کا مفہوم و خلاصہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ شاعروں کے کلام پڑھنے کے بجائے اگر شاعروں کا کلام اللہ کی حمد پر ہو حضور کی نعت پر ہو تو اور بات ہے لیکن ایسی شعر و شاعری جس کے پڑھنے میں کوئی ثواب نہ ہو تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کی دلاوت کی جائے آپ کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے مقام مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے یہ سعادت اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرمائے ہے آپ کو قرآن سے ایسی محبت ہے ایسا لگاؤ ہے تو اس خاتون نے سورہ علی عمران کی حالت نمبر سات کی دلاوت کی کہ میں نے نصیحت سے لی ہے نصیحت قبول کرنا یہ تو عقل مندوں کا کام ہے تو نصیحت قبول کرو اس پر عمل کی کوشش کرو پھر کہتے کر کی کی ان ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر اس کا جواب تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا اب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کیا آپ کی کوئی اولاد ہے آپ کے قافلے والے کون ہیں کہاں ہے اس کے جواب میں سورہ کہاس کہ کی نمبر کی تلاوت کی المان جس میں بچوں کا اور اولاد کا ذکر ہے آپ سمجھ گئے کہ قافلے میں ان کی اولاد ہے اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر سولہ کی تلاوت کی میں یہاں کا دور جس سے آپ سمجھ گئے ان کے صاحب زادے قابلے کے رہنما اور سردار ہیں آپ نے کہا کہ آپ کے بچوں کا نام کیا ہے اور آپ آپ کا نام کیا ہے اب مجھے بتائیے کہ کوئی ہم سے ہمارا نام پوچھے تو ہم نام میں اپنا نام بتائیں گے حضرت عبداللہ واسطی علیہ رحمان نے گویا کہ یہ تیار کیا ہوا تھا کہ میں اس سے سوال کرتا رہوں اور اس دانی پر وہ حیران بھی تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب تک یہ قرآن کی آیتوں سے اشارتا جواب دیتی ہے تو اپنے نام کے جواب میں وہ کہنے لگی مریم آپ سمجھ گئے کہ ان کا نام مریم ہے خلیل وکلم تکلیما یا داود انا جانا خلیفہ ان تین آیتوں کی تلاوت کی جس سے اشارت آپ سمجھ گئے کہ یہ تین بیٹے ہیں ایک کا نام ابراہیم ہے ایک کا نام موسا ہے اور ایک کا نام داود ہے آپ اب کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے رہے اور ان کے صاحب زیادہ ہمیں مل گئے اب, اب یہ کہنا چاہتی تھی کہ بچوں جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ ہمارے مہربان کی خدمت کرو کہ اس نے ہم پر احسان کیا یہ جملہ کہنے کے لیے بھی انہوں نے اپنی زبان کو استعمال نہ کیا یہ کہنے کے لیے بھی قرآن کی آیت کے دلاو آپ آیت نمبرہ والے جب تین سو نو سال تک سو کر بیدار ہوئے انہوں نے سکے کسی ایک کو دیے اور کہا کہ یہ سکے لے جاؤ بازار جاؤ اور کوئی کھانا لے کر آؤ تو اس آیت کو اس موقع پر پیش کر دیا اور اس سے اشارتا اپنی اولاد کو یہ سمجھا دیا کہ تم بازار جاؤ یہ رقم لو اور ہمارے مہربان کے لیے کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم اس کی میزبانی کریں حضرت عبداللہ واسطی علیہ الرحمٰ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے ان کے کہا مجھے آپ کی ماں پر حیرت ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ ماں عطا فرمائی کہ اس بڑھاپے میں بھی قرآن پر انہیں اتنا عبور ہے کہ ہر بات کا مجھے جواب انہوں نے قرآن سے دیا ان کے صاحب زادے کہنے لگے ہم آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں آپ نے کہا سنائیے تو صاحب زادوں نے کہا کچھ دیر آپ نے ان سے گفتگو کی تو ہر سوال کے جواب میں یہ قرآن کی آیت تلاوت کرنے لگی اللہ اکبر ہماری ماں کو تو قرآن پر اتنا عبور ہے کہ تیس سال ہو گئے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوا اللہ اکبر اور ایک میں چالیس سال کے الفاظ ہیں محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں غور کریں اس عورت کی قرآن دانی پر ہمیں حیرت ہے لیکن اس سے بڑھ کر حیرت وہاں کے لوگوں پر بھی ہے یہ قرآن پڑھتی تھی لوگ سمجھتے تھے اور ان کے اشارے کو سمجھ جاتے تھے ان کی اولاد بھی سمجھتی تھی ان کے علاقے کے لوگ بھی ان کے اشاروں کو سمجھ جاتے ہوں گے اور آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا جہاں کے علوم ہیں لیکن قرآن کی معلومات نہیں ہیں حضرت عبداللہ واسطی علیہ رحمان نے جب یہ بات سنی تمہیں اختیار ان كی زبان پر سورج جمعہ کی آیت نمبر چار جاری ہو گئی فضل اللہ كا یشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے عطا فرمائے بگوا گل فنگ عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے یقین قرآن کی محبت کا مل جانا قرآن سے الفت قائم ہو جانا قرآن پاک کو سمجھنا عمل کرنا اس کی دعوت کو عام کرنا اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فضل عطا فرما ہے ہمیں قرآن سے مزید محبت نصیب ہو جائیں تو آئیے نور والا پید والا عظمت والا کلام کیا اشارہ فرماتا ہے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں صورت النساء آیت نمبر ایک چوتھا بار بار بار رشاد فرمایا گیاس ہے لوگوں پتہ کو ڈرو رب ربکم اپنے رب سے ڈرو خلقکم من تم میں جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس ایک جان آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا یعنی حضرت کو بی پیدا بی کیا اور پھر ان دونوں سے کئی مرد اور کئی عورتیں زمین میں پھیلا دی اللہ اللہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو یا یوں بھی کہ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کی اس اللہ سے ڈرو جس سے ساری کائنات مانگتی ہے تم بھی مانگتے ہو اور وہ سب کو دینے والا ہے اور جسے جو نعمتیں ملی وہ اللہ کی عطا سے ہیں والارحام اور رشتہ داروں کا خیال رکھو ان بے شک اللہ تعالیٰ کانا تم رقیبہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے پرانے طوفان حمیز سے منبر ہونے کے لیے اور معاشرتی برائیوں سے دور ہونے کے لیے یہ آیت کریمہ اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کی دعوت دیتی ہے ابتدا میں یا ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے اور آخر میں تقوی کیسے حاصل ہو اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو گناہوں سے انسان کو نفرت کیسے پیدا ہو اس کا نسخہ بیان کیا گیا ان رقیبہ بے شک اللہ تعالی ہر وقت میں دیکھ رہا ہے جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے نفرت قائم ہو جاتی ہے اور درمیان میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا من تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی مفہوم کو پاک نے دوسرے مقام پر اس طرح ذکر کیا سورت علم انسان من من اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی اخصوص مٹی سے پیدا کیا تم جعلنا نطفتاً في قرار پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محبوب جگہ پر رکھ دیا تم خلقنا پھر اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون بنا دیا پتن اور پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لودڑا بنا دیا فخلقنا پھر اس گوشت کے لوتے کو ہم نے ہڈی بنا دیا لشمن اور پھر پر گوشت پہلے انسان کا وجود نہ تھا انسان انسان پر ایک وقت گوبھی گزرا ہے کہ اس کا کوئی نام بھی نہ تھا وجود بھی نہ تھا اللہ تعالی نے ادم سے اسے وجود اتا فرمایا تخلیقی مراحل کا اللہ العالمین نے ذکر کیا یہ انسان دنیا میں آتا ہے سورہ دہر نمبر دو میں فرمایا فجع اللہ و مسیح. ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا اللہ نے جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور جہاں انسان پر کرم نوازیوں کا ذکر ہوا اور جہاں یہ تصور دیا گیا اے انسان تو اکڑتا کس بات پر ہے تیری پیدائش سے پہلے تیرا نام بھی نہ تھا تیرا وجود بھی نہ تھا اسی رب نے تجھے پیدا کیا اسی نے نام عطا فرمایا اسی نے وجود عطا فرمایا اسی نے تجھے آنکھیں دیں اسی نے تجھے کان دی اسی نے تجھے عقل عطا فرمائی اسی نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی اور اب تو اس مقام پر پہنچ گیا کہ تیرا دنیا میں ایک نام ہے لوگ تجھے جانتے ہیں کچھ تو نے دنیا کی عزت کما لیکن یاد رکھ اللہ کی بارگاہ میں تو اسی وقت کامیاب ہوگا کہ جب تو اللہ کا شکر گزار بن جائے اور نافرمانی سے باہر آ جائے تو جہاں ابتدائی مراحل کا ذکر کیا گیا وہاں اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر بھی کیا کہ جب انسان نکاح كی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر وہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں اور پھر دو سے پورا ایک خاندان تشکیل پاتا ہے سور میں فرمایا اللہ جعل لکم من انفسکم اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تم ہی میں تمہیں امن آیا ان خالق لکم من انفسکم جان سورے روم آئے تمری کیس نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم نے جوڑے بنائے یہ جوڑے کیوں بنائے گئے دس کنو تاکہ تم آپس میں سکون چین اطمینان اور راحتیں حاصل کرو و جہانا بین محبت یہ میاں بیوی بی جو نکاح کے رشتے سے جڑتے ہیں یہ نکاح کرنے سے پہلے اجنبی تھے اس رب نے تمہارے درمیان محبت اور الفت کو قائم کیا اور پھر جب اس دیوالی زندگی کا ذکر کیا گیا اور اس نعمت کا بھی ذکر کیا گیا بہت اماشر قربان آیت نمبر ففٹی فور کے جہاں پیدائش اللہ کی نعمت ہے جہاں دیگر نعمتیں ملی اللہ کی نعمت ہے نکاح ہونا اللہ کی نعمت ہے اولاد کا حصول اللہ کی نعمت ہے تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اسی رب نے کرم کیا ایک انسان دنیا میں آیا اکیلا آیا پھر اللہ تعالی نے اس کے خاندان دیا بھی پیدا کر دیے اور سسرالی رشتے بھی پیدا کر دیے اور ایک خاندان اور قبیلے نے اس کے شکل اختیار کر لی یہ سب اللہ کی نعمت ہیں جس پر شکر ادا کرنا چاہیے لیکن شادی کے مراحل میں جب اس نعمت, اس نعمت کے حصول کے لیے کوشش کی جائے اور اللہ کی نا کی جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسا شخص شکر گزار نہیں ہے اس رواجی مراحل میں داخل ہونے کے بعد زندگی کا اہم موڑ اور مرحلہ کیسے گزارنا چاہیے معاشرتی برائیوں سے کیسے بجنا چاہیے قرآن و حدیث نے اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کی لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیم دی گئی کہ میاں بیوی اور بال بچے اور ایک خاندان کیسے زندگی گزارے اس کے کی اصول کیا ہے ہماری اس طرح توجہ نہ ہو اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ کی گئی آج انہیں باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے اور معاشرے میں پائے جانے والی وہ برائیاں جس سے قرآن و حدیث نے روکا ہمیں بچنا ہے میں مختصراً اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں تو میں ترتیب وار چلتا ہوں اور اس مقام پر جب ہم پہنچیں گے تو خود آپ اس مضمون اور اس ٹاپک سے واپس ہو جائیں گے مختصر یہ کہ انسان جب جو زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ازدواجی زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں جو غلطیاں ہیں معاشرتی برائیاں ہیں وہ بھی ایک ٹاپک ہے لیکن ہم سب سے پہلے غور کریں کہ ازدواجی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس میں رشتہ طے کرنا اور رشتہ طے کرنے سے پہلے رشتہ ڈھونڈنا ہے لڑکی والے اور لڑکے والے خصوصا ہمارے معاشرے میں لڑکے والے دلہن کی تلاش کرتے ہیں اس وقت ایک ہمارا کانسیپٹ ہے ایک ہماری تھیوری ہے ایک ہمارا معیار ہے اور ایک تھیوری اللہ کے رسول نے دی ہے اب پہلے یہ آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے ہمارا معیار صحیح ہے کہ حضور کا معیار صحیح ہے یقیناً جو حضور نے معیار مقرر کیا وہ بھی صحیح ہے اسی میں کامیابی ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کریں رشتہ طے کرنے سے بھی پہلے کا مرحلہ دلہن کی تلاش بخاری شریف کتاب النکاح باب نمبر ون مسلم شریف تو کل مر عورت الگ شادی کی جاتی ہے چار وجوہات کی بنا پر چار وجہ سے لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں ماں کوئی اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے ولی کوئی اس کی عزت اور خاندان کی وجہ سے نکاح کرتا ہے والی جمع اور کوئی عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ ڈالتا ہے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور کوئی وہ ہوتا ہے جو اس کی نیکی پرہیزگاری تقوی اور اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے رشتہ ڈالتا ہے اب چار معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کوئی مال کی وجہ سے کوئی خاندانی عزت بڑے خاندان کی وجہ سے کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی دینداری کی وجہ سے مال کے متعلق حضور نے فرمایا و من تصب وجہ جو کسی عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کرے گا لم فخر <فَقرًا> حدیث کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں اور حدیث سن کر ناراض نہیں ہونا چاہیے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے اور جو مال کی لالچ میں نکاح کا پیغام دے گا نکاح کرے گا اللہ اسے محتاج کر دے گا فقر کو مسلط کر دے گا دردر کی چھوکرے کھاتا پھیرے والا تو سب ہن عورتوں کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح نہ کرو کروا ام والا جو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے یہ مال اسے دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتا ہے دوسرا معیار خاندان اونچا ہے عزت والی ہے جو خاندانی عزت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے من کا سب وجہ لم یز اللہ دنا فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کی خاندانی عزت کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ خاندانی اونچے خاندان کی عورت سے نکاح کروں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ اسے دو جہاں میں زریل و رسوا فرما دیتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے جو نکاح کرتا ہے لا نساء لحسن ہننا عورت سے نکاح اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ کرو پاسا حسن کی جو عورت کے حسن کی وجہ سے نکاح کرے گا یہ حسن اسے تباہی میں ڈال دے گا اور دین داری کی جب بات کی گئی ارشاد فرمایا پگر جو دینداری کی وجہ سے نکاح کرے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جا یہ سب سے کامیاب نکاح حضور فرما رہے ہیں بارک اللہ و بارک اللہ فی اللہ تعالیٰ دلہ اور دلن کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے برکتیں عطا فرمائے انسان نکاح اس لیے کرتا ہے کہ زیادہ مال ملے گا اور پھر وہ نقصان میں رہتا ہے مالداری کی حوث کو پورا کرنے کے لیے جب لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں رشتہ ڈھونڈھتے ہیں تو اس کے گھر کو دیکھا جاتا ہے اس کے ڈیکوریٹ کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہو تو باپ لڑکی کی پیدائش پر ہی گھر کو سجانا شروع کر دیتا ہے اور پھر ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے اگر گھر بار سجایا نہیں اور ڈیکوریٹ نہ کیا تو لڑکی کے رشتے نہیں آئیں یہاں تک کہ رشتے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو نہ جانے کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے باتھ روم میں جانا ضروری ہوتا ہے باتھ روم تک دیکھا جاتا ہے بہانے کر کے کچن بھی چیک کیا جاتا ہے اور اندازہ لگایا جاتا ہے اگر ہم یہاں رشتہ ڈالیں گے تو جہیز میں کتنا ملے گا اتنی ان کی مالی پوزیشن ہے اور اگر ان کی پچھلی بیٹیاں شادی شدہ ہیں تو معلومات کی جاتی ہے کہ پچھلی بیٹیوں کو جن کی شادیاں ہو گئی انہوں نے کیا کچھ جہیز دیا تھا بلکہ نعوذ باللہ میں اب تو لڑکوں کی گولیاں لگنے لگی اللہ ڈاکٹر ہے اتنے لاکھ میں بولی سی کیا ہوا ہے تو اتنے لاکھ میں بولی مختلف خاندانوں میں مختلف رواج ہیں بلکہ مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں تو یہ تو بلینک چیک ہے جب بھی شادی کریں گے کیش کروا اللہ اکبر مال کی حوث بلکہ اب تو کہتے ہیں کہ ذرا تو ایسی لڑکی دکھانا کوئی ایسی بہو دکھا دیں ہمیں بتائیں ہم وہاں رشتہ ڈالیں کہ جو گھر سامان دیں پلا نے تو چھ مہینے کا سامان دیا اور یہ کچھ دیا ایسی اگر آپ کی نظر میں ہو تو ہمیں بتائیے گا مادت کے ساتھ میں پہلے ہی معذرت مانگ لیتا ہوں مجھے بتائیے یہ بھی نہیں تو اور کیا ہے یہ موسم بھیکاری نہیں تو کون ہے کیسے معذس ہیں کہ یہ بھی, بھی مانگ رہے ہیں اور مزدس بھی ہیں ڈرائنگ روم میں اے سی چل رہا ہے پیسفل ماحول میں فہرست تھما دی جاتی ہے دیکھیے یہ آپ جو کچھ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے یہ فہرست ذرا دے لیجیے گا اور کچھ تو ایسے معذصت ہیں ایسے معذص ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ جہیز منہ سے مانگتے ہیں اور بات ذرا زیادہ ہی سمجھدار ہوتے ہیں تو مانتے نہیں اشارت کنارتن سب کچھ کہہ دیتے ہیں دیکھیں آپ شادی کی تاریخ آنے والی ہے آپ اپنی بیٹی کو کیا دیں گے ایک فہرست بنا کر ہمیں دے دیں تو جو چیزیں بچ جائیں گی وہ ہم دے دیں گے پھر فیرس آ جاتی ہے پھر فون کیا جاتا ہے آپ نے فریج نہیں لکھا اس میں آپ نے اے سی کا ذکر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نہیں دیں گے تو ہم دے دیں گے یہ ایک اخلاقی پریشر ہے یہ ایک شیطانی وار ہے کہ جس کی چار بیٹیاں ہیں جس کی چھ بیٹیاں ہیں اس پر کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ اتنے لاکھ خرچہ گیا جب دوسری بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو خرچے سے رہتا ہے یہ معاشرے کے ظالم لوگ ہیں الفاظ سخت ضرور ہیں لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا آپ بیٹی کا باپ بن کر سوچیے اگر آپ کے گھر میں چھ بیٹیاں ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو پتائیے نیندیں حرام نہیں ہو جا یہ ظالم معاشرہ ہے خوف نہیں ہے سوچتے نہیں یہ مار ہمیں کیا کام آئے گا مخروش بنا کر اور جہیز جمع کر لیں گے وہ وقت نہیں آتا لڑکا ماں باپ کا استاد بن جاتا ہے اور لڑکی کے ساتھ ہو لیتا ہے ماں باپ تو جہیز کے لالچ میں آ کر کمرہ ہو جاتے ہیں یہ جہیز چونکہ دولت کی ہبس میں لیا گیا دنیا کی محبت میں یہ تباہ کر دیتا ہے اور پھر ایسی تباہی ہوتی ہے سر پکڑ کر روتے ہیں اور کتنے لڑکا بیوی کے کہنے میں آ گیا بابا کر رہا ہے لاہو لاہو پر اتنا شدھ ہو گیا کہ پھر صرف یہی یہ نہیں کہ پیرس ہما دی جاتی ہے اس کے جذبات کو مجبور کیا جاتا ہے اسے شرمندہ کیا جاتا ہے بلکہ وہ کہتے کیا ہیں فرنیچر آپ کون سی کمپنی کا بنائیں گے اس خولا مقام پر وہ فرنیچر والے ہیں ہمارے خاندان میں انہوں نے بنایا بیس لاکھ روپے کا فرنیچر بنا کی مرضی ہے جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ پریشان نہ ہو اچھی دکان ہے اور ڈنر سیٹ آپ کون سے دکان سے لیں گے کلپٹن پر وہ دکان ہے وہاں اس قسم کے ڈنر سیٹ بڑے اچھے ملتے ہیں ایک ایک چیز کی شارکن کی نئے تن بھی مانگی جاتی ہے کیا یہ عنوان صحیح نہیں ہے موزوں بھکاری نہیں ہے کتنے بڑے معاذ بھکاری ہیں آج معاشرے میں کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہو آدمی بولے کیسے سب سمجھتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن اس معاشرتی برائی کے خلاف بولنے کی کسی میں ضرورت نہیں بولیں تو بدرامی ہو جاتی ہے اور خصوصاً لڑکی والا تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا اور پھر نورد اللہ نے اللہ تعالیٰ معاف تو بتائیے کیا ہو ہوگا اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں تو انسان جب تین بیٹیوں کی شادی کرتا ہے تو حساب لگاتا ہے میرا خرچہ کتنا ہوا اب وہ اسی امید پر ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں کی شادی ہوگی تو میں کم از کم اتنا تو محسوس ضرور کروں گا اور اس سے زیادہ کی کوشش ہوگی لاہور پر ذرا غور کریں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شادی, شادی کر دی گئی اور, اور پھر, لڑکی پھر لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے اسے سانے دیے جاتے ہیں کاروبار کے لیے کیسے لے کر آگا اب آپ بتائیے ابتدا ہی سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو دکھا دیا گیا اور ابتدا ہی سے بنیاد لالچ میں رکھی گئی تو اس کا انجام آپ جانتے ہیں کتنا برا ہو اور پھر میں کی قلت کے باعث اشارہ یہ بات ارض کرتا ہوں کہ منگنی سے لے کر شادی تک اور ولیمے تک اور رخصتی تک اور پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش اور بات کے معاملات اس میں لینا دینا جو بھی ہوتا ہے دیں توحفہ لیں یہ محبت کا سودا ہے توحفہ دیا جائے خوشی سے لیا جائے خوشی سے لیکن جبری ٹیکس بنا دیا جائے باتیں بنائی جائیں جائے انہوں نے ہمیں اچھا نہیں دیا عیب نکالے جائیں اور اس کی عزت کو اچھالا جائے یہ بری چیز ہے اور پھر یہ تو لینے دینے کا مسئلہ ہوا علمان و حفیظ اب تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہونے سے لے کر نکاح تک اور نکاح کے بعد ولیمے تک کتنی لاجائز رسومات ادا کی جاتی ہیں گانے باجے فلمی ڈرامے ہندوانہ رسومات یہودیوں اور عیسائیوں کی رسومات منگنی میں لڑکا لڑکی کو انٹھی پہناتا ہے حالانکہ یہ حرام ہے پھر لین دین میں کتنے نخرے کیے جاتے ہیں میوزیکل پروگرام رکھے جاتے ہیں ناچ ہوتے ہیں یہودگی ہوتی ہے نمازیں سیدا کی جاتی ہیں اب اتنے گناہوں کے بعد جب نکاح منعقد ہوگا تو آپ بتائیے کہ برکت رحمت سکون کا گہوارہ گھر کیسے بنے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ افسوس ملتے ہیں مجید ہے وما مصیبت کی تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جب شروع سے لے کر آخر تک شادی میں گناہ کیے گئے تو اب یہ شادی خانہ آبادی کیسے بنا پھر پچھتا کیا ہو جب چڑیا چٹ گئی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر پیار ہے آئیے اللہ کی کلام کی طرف آئیے اللہ رب العالمین سورہ احزاب العمیت میں فرماتا ہے کان فی رسول, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی حضور کا کلچر حضور کی سنتیں یہی ہمارے لیے تہذیب ہیں ہمیں کسی ہندوانہ رسم و رواج یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر اور تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہم شادی کریں حضور کے طریقے کے مطابق لیکن اس موقع پر لوگ کہتے ہیں ہم کہاں ایسے ہو سکتے ہیں بتائیے قرآن کی آیت کے مسلمانوں کے عمل کے لیے نہیں ہے لبا دانا رسول اللہ عثمت الحسن قرآن ہمیں ہم ہدایت دے رہا ہے تا قیامت لوگوں کو ہدایت ہے کہ تمہاری کامیابی حضور ہی کی نقش قدم پر ہے رد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو حضور مان مان نے مان فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی لاڈمی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی کو سونے کے پہاڑ دے دیتے سونے کا ڈھیر دے دیتے جو چاہتے وہ دے دیتے لیکن جو کچھ اپنی لاڑی شہزادی شہزادی, شہزادی, شہزادی اے کون جنتی عورتوں کی سردار واقع جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا بعض روایت کے مطابق وہ جہیز کی جو فہرست علماء نے لکھی بڑی پیاری کتاب اسلامی زندگی کے مصنف ہے مفسر شہید اشرف رسول حضرت مفتی احمد یا خانعین رحما آپ منظوم انداز میں اشعار میں شادی کی سادگی کا ذکر کرتے ہیں مت گوش دل سے مومنوں سن لو ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا رضی اللہ تعالی عنہ عقد کا پیغام حیدر نے دیا عقد نے نکا مستفا نے مرحبا کہا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ پیر کا دن سترہ ماہ رجب دوسرا سنے ہجرت شاہ عرب پھر مدینے میں ہوا اعلان عام زہر کے وقت آئیں سارے خاص و آن آج گویا عرش بھی ہے جھوم گیا کہ یقینا پریشتے خدسی بھی آگئے ہیں فرش پر جب ہوئے خدبِ سفارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقد زہرہ کا علی سے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما فاطمہ زہرہ کا جتن عقد تھا سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا ایک چادر سترہ پیون کی مستقع نے اپنی دکھ کو جو دی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ایک چادر بھی جس میں سترہ پیون لگے ہوئے ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف ایک تکیا ایک ایسا ہی لحاظ توشک گدے کو کہتے ہیں ایسا گدا جس پہ چمڑے کا غلاف تھا تکیا تھا وہ بھی چمڑے کا تھا لحاظ تھا وہ بھی چمڑے تھا جس کے اندر اون نہ ریشم نہ روئی بلکہ اس میں چھال کی بھری کیجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک چکی پیسنے کے واسطے ایک مشکیزہ تھا پانی کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں نکرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں نکرئی یعنی چاندی کے کنگن میں ہار کا ذکر کرتے ہیں اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا کوئی سونے کا ہاتھ حضور نے نہ دیا ایک جوڑا بھی کھڑاؤ کا دیا کھڑاؤ لکڑی کے جوتوں کو کہتے ہیں شہزادی سید ال کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم کوئی فالکی کوئی برات اور کوئی دھوم دھام نہیں تھا بغیر سواری کے حضرت پاتا تو زہرا حضرت علی کے گھر پر تشریف لے گئے ماہے ذیل میں جب رخصت ہوئی تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ جتنے تھی دس سیر جو کی روٹیاں کچھ پنیر اور تھوڑے پور میں بے گما ان میں سیر خجورے پنیر اور یہ حضرت علی نے ولیمہ کیا اب اشار سنے دل کے کانوں سے جن کے بنے دونوں جہاں ان کے گھر کی سادی شادیاں اس جہز پاک پر لاکھوں سلام ساحب لولا کے لاکھوں سلام سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے اور بری رسموں سے, سے بچنا چاہیے سالک ان کی راہ جو کوئی چلے دین و دنیا کی مصیبت سے بچے آآ آآ آآ آآ آآ آپ اس چیز دیو کو سمجھیے جو, جو غلط ہے اسے غلط, غلط تسلیم, تسلیم, تسلیم, تسلیم کرنا ضروری ہے گناہ کو گناہ تسلیم نہ کرنا یہ ڈبل جرم ہے کی برائیوں کی اصلاح کے لیے ہم آئے ہیں سوال بھی اسے معزز بھکاری ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیے مذمت کس کی ہے سوال کی ہے مذمت ہے مزمت مزمت ہے اشارہ رنگ بننے کی ہے اور بسا ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا بڑا سیدھا ہوتا ہے اسے دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتی تو بعض خواتین شیطان کے وار کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ سوال کرتی ہیں شیطان شیزان بی بیوی چاہتا ہے کہ نفرت کے بیج بول دیے جائیں دنیا کا سوال نفرت کا بیج ہے میں اپنی بہنوں کے نام یہ پیغام دیتا ہوں کہ معاشرے سے نہ ڈرے آج ایک لڑکی اپنے والد کے پاس آتی ہے چھوٹا سمو بنا کر اور وہ معاشرے سے ڈر کر کہتی ہے ابا جان آپ مجھے یہ بھی دیجیے یہ بھی دیجیے ڈیمانڈ کرتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے لڑکی خود ڈیمانڈ کر رہی ہے کس وجہ سے وہ یہ ڈرتی ہے کہ مجھے تانے ملیں گے ٹنس ملیں گے کہ تیرے باپ نے کچھ نہ دیا تو باپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے وہ اپنے اوپر بوجھ نہ بم اللہ نے جو دیا اس حیثیت کے مطابق ضرورت کی چیزیں دے دی جائیں لیکن معاشرے کے شرموں جج کی وجہ سے اپنے گھر کو آگ نہ لگائی جائے یہ لوگ کسی حال میں راضی نہیں شیطان دل میں وسوسہ ہے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا دامن تھام کر کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ میں صحیح ارز کرتا ہوں باپ کی حیثیت جتنی ہے اس سے بڑھ کر بھی بیٹی مطالعہ کرے کہ مجھے یہ بھی چاہیے اور باپ قرضے لے کر مقروض ہو کر پریشان ہو کر بھی اگر جتنا بھی جہیز دے دے لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے اور باپ کے نام بھی میرا پیغام ہے والد یہ سمجھتا ہے کہ جہیز اگر میں دے دوں گا تو میری بیٹی کی عزت ہوگی جہیز دینے میں حرج نہیں ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے سکتا ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اپنی طاقت سے زیادہ دینا نمود و نمائش کرنا اور شو کرنا اور یہ بتانا کہ ہم نے اتنا اپنی بیٹی کو جہیز دیا اور اس کے اندر اپنے آپ کو مقروض کر لینا پریشان کر لینا راتوں کی نیندیں اڑا دینا ٹینشن لے لینا یہاں تک ایک بھائی کا قصہ لاکھوں روپے کا انہوں نے جہیز اپنی بیٹی کو دیا کوئی چیز انہوں نے نہ چھوڑی اور دو کروڑ سے اوپر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی خرچا کیا ایک مہینے کے بعد وہ رو رہے تھے اور ایک انہوں نے جملہ کہا بڑا جملہ تھا وہ کہنے لگے میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ سمجھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا لیکن مجھے پتہ چلا کہ میں نصیب نہ دے سکتا تو کوئی اگر پانچ ہزار آدمیوں کی دعوت بھی کر دے بہت بڑی دعوت کرنا گناہ نہیں ہے لیکن مزمت کس بات آئی ہے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نام و نمود کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دعوتیں کرنا اپنے نام اور اپنی شہرت کے لیے اور نام و نمود کے لیے سب کچھ کرنا یہ ہماری بھول ہے لوگ خوش نہیں ہوتے اب نکالے جاتے ہیں مفسر قرآن اشق رسول مفتی احمد یا خان نئی علیہ رحمت کی یہ کتاب اب ضرور خرید کر پڑھیے گا اسلامی زندگی آپ چند سال گزرے کہ آگرہ میں ایک چمار نے نچلی ذات کا ایک شخص ہے ایک چمار نے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز دیا کہ وہ بارات کے ساتھ جلوس کی شکل میں ایک نیل میں تھا اس کی نگرانی کے لیے پولیس بلانی پڑی اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں جب اس سے کہا گیا کہ اتنا جہیز رکھنے کے لیے دلہا کے پاس مکان نہیں ہے فورن دو مہنگے مکانات خرید کر دولہے کو دے دیئے چناتے ہم نے خود دیکھا, دیکھا, دیکھا جو مسلمان اپنی جائیداد مکان فروخت کر کے مقروض ہو کر, کر اپنی حیثیت, حیثیت, حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کو دکھانے دلوقع دلوقع دلوقع کے لیے اچھا جہیز دیتے ہیں تو دیکھنے والے اس چمار کے جہیز کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ چمار جہیز کا ریکارڈ توڑ گیا اس مسلمان بیچارے چارے کا کوئی نام نہیں لیتا کوئی تعریف نہیں کرتا اب حضرت مفتی خانا اللہ کے ولی ہیں کتنا پیارا درخت دیتے ہیں لہٰذا مسلمانوں ہوش کرو اس نام وری اور نام و نمود کی لالچ میں اپنے گھر کو آگ نہ لگاؤ یاد رکھو کہ نام اور عزت تو اللہ و رسول اللہ کی پیروی میں ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو باپ دینا چاہے دے دے سامنے والوں کو چاہیے وہ اعتراض نہ کریں عیب نہ نکالیں اشارتن کنایتن یا سراہتن مطالبات نہ کریں نہ اشارہ دیں نہ سراہتن کریں اور نہ بعد میں کبھی تن سوچانا کریں اور آج کل حقیقت یہ کہ ہماری سے اتنی ہٹ رہے کہ ایک یہاں پر ایک اور غلطے میں ہوتی ہے. وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کو کیا کہ گھر کو ٹپ ٹاپ کرتے ہیں اس سے بھی لوگ بہت دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جب گھر کے ٹپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں تو بول کچھ نہیں ہیں رشتہ ڈال دیتے ہیں اور منگنی بھی ہو جاتی ہے اب اصل ہوتا ہے کہ کاروبار بھی تو جہیز بھی جہیز نہیں ملتا تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں کرتے کہ تو جہیز لے کر نہیں آئے گا وہ دوسرے طریقے سے اس کو تکلیف دیتے ہیں تنس کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور اس پر اسے بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہیں یہاں تک کہ پھر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں اپنے سسرالی گھر والوں کو راضی کرنا چاہتی ہوں تو اپنے باپ سے مال لے کر تو پھر وہ باپ سے مال لے کر آتی ہے اور اپنے گھر والوں کو دیتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ جب میں مال پیش کرتی ہوں تو گھر والے ایک ہفتہ دو ہفتہ سکون میں رہتے ہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر مجھے تنگ کرتے ہیں وہ کچھ مال پیش کر دیتی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے بھی ہی ہے اللہ نیتوں کے حالت وہ جانتا ہے کسی پہ ظلم کرنا اور اسے تکلیف دینا اور اسے تانے دینا یقیناً بھی تباہی ہے آپ ذرا یہ سوچیں بس ایک چیز ہم سوچ لیں نا اور قرآن کی روشنی میں ایک ہمارا ذہن بن جائے وہ کیا کہ بہو اور بیبی میں پر ختم ہو جائے جو ہم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ بہو کے لیے پسند کریں بیٹے اور داماد میں فرق ختم ہو جائے جو بیٹے کے لیے پسند کرتے ہیں وہ داماد کے لیے پسند کریں ماں باپ اور ساس اور سسر میں فرق ختم ہو جائے جو ماں باپ کے لیے پسند کرتے ہیں وہ ساس اور سسر کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی محبت کی فضا قائم ہو جائے اب دیکھیں ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیٹی کو تانا دیا جائے تنس کیا جائے اس کی دل اداریاں کی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ دیں میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں اگر آپ اپنی بیٹی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ دیں اگر آپ اپنی ماں کا ادب کرانا چاہتے ہیں اور ماں کا مقام اپنے گھر میں بلند کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ماں باپ کی عزت کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیج اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے صحابہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا تو نے فرمایا اپنے ماں باپ کو تو گالی تمے سے کوئی نہ دے گا لیکن دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو کہ دوسروں کے ماں باپ کو برا کہنا در حقیقت اپنے ماں باپ کا برا کہنا تو جب ہم دوسروں کے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو کون ہمارے ماں باپ کی عزت کرے گا جب ہم کسی اور بھی بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو کون ہماری بیٹی کی عزت کرے گا جیسی کرنی ویسی है ہے دنیا کے اندر اور آفرت میں بھی ہے انسان یہ سوچ لے کہ یہ ٹھیک ہے نہ تو ہمیں اشارت مانگنی ہے اور نہ ہی ہمیں وضاحت کے ساتھ مانگنی ہے سوال کی مذمت میں بھی سے بابا فاطمہ جو دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے ہاتھ پھیلانے سے مراد پہ ہاتھ پھیلانا کسی بھی طریقے سے لوگوں کے مال میں ہے سوال کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالی اس پر محتاجی کا دروازہ وہاں سے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا منسما فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے بھی مانتا ہے اشارتاں بھی مانتا ہے کہ کناتن مانتا ہے وضاحت کے ساتھ مانتا ہے سر یہ تو اب بہت کم رہ جائے جو اشارتاں مانتے ہیں اب تو ہمارے معاشرے میں ذرا بھی شرم نہیں کی جاتی بڑے واضح انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ گھر سامان بھی لیں گے ہم چھ کا راشن بھی لیں گے اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کاروبار میں لڑکے کو لگا دیا جائے اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے آپ جو کچھ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے اس طرح بغیر شرم بھی بول دیتے ہیں یہ تو بہت کم لوگ رہ رہے ہیں جو اشارتن کہتے ہیں تو اشارتاں بھی منع ہے اور واضح کہنا بھی منع ہے فرمایا کہ وہ جو سوال کرتا ہے درخت انگارے جمع کر رہا ہے یہ انگارے اور اس کی دنیا کو بھی تباہ کریں گے اور آخرت کو بھی تباہ کریں گے اب آخر میں حاصل کلام یہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کیسے کریں اور یہ جو آگ لگی ہوئی کیسے اس کو دور کریں اور اس کی اصل بنیاد کیا ہے جب ہم اس کی اصل بنیاد سمجھ جائیں گے تو ہمیں اس کی اصلاح کا پہلو بھی مل جائے گا اصل بنیاد ہے اپنے نام کی خواہش نام و نمود کی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پسند نہ کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام کرے <سلام> جس سے لوگوں کو ہرس پیدا ہو اور لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں امام روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے ایک ڈبل منزلہ مکان بنایا صحابہ کرام کے سب مکان نیچے ہوتے تھے آپ نے اپنے مکان کو ڈبل کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا حالانکہ ڈبل اسٹوری مکان بنانا جائز ہے لیکن حضور نے یہ خیال فرمایا کہ تمام سابۂ کرام کے گھر جو ہے ڈبل اسٹوری نہیں ہے اور یہ ڈبل نہیں بنے ہوئے اونچے نہیں ہوئے تو پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس میں آگے بڑھنے لگے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہو تو حضرت عباس نے میں رسول اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایسا کروں گا کہ اوپر کا جو مکان ہے یہ غریبوں کو دیتے یہ کتنی پیاری سوچ ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا اے عباس تمہاری سوچ کتنی پیاری ہے غریب کو دے دو کہ بہت ثواب کا کام ہے حضور نے فرمایا اس کو گرا تھا اس کو تم توڑ دو کیوں اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ایک نئی چیز تھی آپ نے یہ خیال کیا کہ کسی غریب کا دل نہ ٹوٹ جائے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنے آپ کو فناہ کرنے میں نہ لگ جائے اور نامز کی خواہش پیدا نہ ہو ایک اور صحابی ہیں آپ نے ایک مکان بنایا اور اس مکان پر غمبت بنا ہے حضرت ابن ماجا روایت کرتے حضرت انسٹ راوی ہیں اتنی گنبد بنایا اپنے مکان پر حضور گزر ہوا آپ نے ناپسندیدہ انداز میں پوچھا یہ گنبد کس نے بنا صحابہ نے نام بتایا اب حضور جب مسجد نبی شریف میں جلوہ افروز ہوئے تو وہ صحابی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا ادارہ فرمایا ایراج فرما لیا وہ پریشان ہو گئے صحابہ سے پوچھا حضور مجھ سے ناراض کیوں ہیں لوگوں نے کہا میں تو پتہ نہیں ہے بس یہ آپ کا گنبد دیکھ کر حضور کو ناراضی کا آپ نے اظہار کیا تو انہوں نے جا کر فوراً گمبد کو توڑ دی اور توڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس گمبد کو توڑ دیا اور مکان یکسا کر دیا جیسے دوسرے صحابائی واران سے مکان ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا حالانکہ آپ دیکھیں مٹی کا نقصان ہوا جو گاڑا لگا اس کا نقصان ہوا مال کا نقصان ہوا لیکن یہاں پر ایک مقصد اور تھا اس مقصد کی وجہ سے یہ حضور نے پسند فرمایا نام و خواہش پیدا نہ ہو اب ہمارے یہاں تو خیر مکانات اچھے سے اچھے بنائے جاتے ہیں لیکن ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسا عمل نہ کریں ایسا دکھلاوا نہ کرے کہ جس سے غریب بچیاں مشقت میں آ جائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اب ضرورت کی چیزیں دیں لیکن اتنی نمائش نہ کریں جس سے غریب لوگ نمو نمود اور اس معاشرے میں ساتھ چلنے کے چکر میں وہ پریشان ہو جائیں ان کی نیندیں اڑ جائیں باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکات مانگتے ہیں قرض مانگتے ہیں لوگوں سے مانگ مانگ کر وہ جہیز کی رقم کو پورا کرتے ہیں یہاں پر ایک ذہن میں وسوسہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق کر دیں سادگی کے ساتھ سب انتظام کر دیں تو لوگ, لوگ باتیں بناتے, بات بناتے بات ہیں اور لوگ کہتے ہیں کنجوس کہ ہے دیکھا اس لیے کیا لیکن آپ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ آپ اگر کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کس کے لیے کرتے ہیں زور سکے اللہ کی رضا کے لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے تو ہمارا یہ سادگی اپنانا اور نام و نمود سے بچنا بلیما سادگی سے کرنا یہ سب اسی لیے ہوگا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے تو بظاہر معمولی چیزیں ہوں گی اللہ محبت پیدا کر دے گا اللہ عزت بتا فرمائے گا دال اور دلیے میں وہ تاثیر ہوگی کہ جو پچاس پچاس ڈشوں نہیں ہوگی آج تو یہ تو مجھے آپ مجھ سکتے ہیں اور شیطان کا وار کامیاب ہو سکتا ہے اور ساری نشے کو پانی پی سکتا ہے وہ یہ سنا آپ کو اپنا گھر یاد آیا میری بیٹی کے ساتھ بڑا زرج ہوا بڑا سوال کیا تھا بڑے انہوں نے تھے اور پھر اب گھر میں واقعی ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کھلا کیا اور بیٹی کے ساتھ انہوں نے برا کیا تو سمجھے اس نشست کا مقصد صوت ہو جائے گا اس طرح تو آپ غیبت میں ہمیں کلا ہوگا اس نے جو کچھ بھی کیا یہ عیب ہے ہمیں اس کے عیب کو اچھالنا نہیں ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا بلکہ یہ ماضی کے بارے میں نشش نہیں ہے یہ فیوچر کے بارے میں نشست جو, جو ہو چکا, جو چکا اللہ کی بارے میں معافی مانگے اللہ کا ملا بن والا گناہ سے تعبادہ کرنے والا ایسا ہی گویا گناہ ہی نہیں کی تو ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر کسی کو تنقریف سے نشانہ نہ بنایا بلکہ دل بھی صاف ہو جائے بزرگ نکین فرماتے ہیں یا لطیف ایک سو انتیس مرتبہ پڑھا جائے تو دل نورے ایمان سے مربر ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج نشست کے اینڈ میں اللہ لطیفوں کا ویٹ جب ہو تو ہم اپنے دل سے یہ خیالات نکالنے اور کسی کے بارے میں تصور نہ لائیں کیوں سمجھے یہ بیان صرف اور صرف میری اصلاح کے لیے مجھے اب آئندہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے آخر میں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کر کے بیان کیا جاتا ہے پرانے مجید تو حمید میں اللہ رب العالمین نے شاد فرمایا پل اے محبوب آپ فرمائیے ان کانا آبا او یہ آخر میں جو آیت حدیث پیش کی جا رہی ہے یہ پیغام ہے یہ ایسا پیغام ہے کہ جو اس نشست سے خلاصہ ہے پل اے محبوب آپ فرمائیے ان کانا آبا اوکو تمہارے آبا و اجداد وہ ابنا حکم اور تمہاری بیٹی اور تمہارے بھائی وہ ازباجم اور تمہاری بیویاں و اشیر اور تمہارے خاندان والے تمہارے رشتے دار وہ اموال موہا اور تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے و تجارتن تم تک شو اور تمہارا وہ بزنس وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت خوف لگتا ہے وہ مساقم تردو اور تمہارے وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو یہ اگر تمام چیزیں جہادی اگر تمہیں اللہ اس کے رسول و جہاد کی سبیل اللہ سے یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں پتہ ربس اللہ عمری اور انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا تو ہمیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دینی ہے دنیا والے کیا کہتے ہیں یہ نہیں دیکھنا بس ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ہر اس بات کو فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی اللہ اسے ذلیل و غصہ کر دیتا ہے اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے اللہ جب خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو جہاں کی عزت عطا فرماتا ہے بس یہی ہے کہ نفس و شیطان کے بار سے بچ جائے صالح کے اقوال کی روشنی میں نور کے دریا میں محتا زن ہو جائیں اور قرآن کے راستے پر ہم ایسے کام زن ہو جائیں کہ یہ راستہ ہمیں جنت جنتم لے جائے اور یہ راستہ ہمیں جہنم سے بچا لے یہی پیغام ہے یہی سوچ ہے یہی مشن ہے الحمدللہ للہ ہفتے میں ایک دن ہے جمعے کے دن ہے رات ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن مجید فکان حمید کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے ہر <تصفح> جمعے کو رات ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ باہر شریعت مسجد کے چورنگی کے پاس واقع ہے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے مدد کے ساتھ کئی ایسے چہرے ہیں جو یہاں تو نظر آتے ہیں لیکن وہاں ان کا دیدار نصیب نہیں ہوتا تو آئیے ہم نے شروع میں اس خاتون کا قصہ سنا کہ جنہیں قرآن سے ایسی محبت تھی کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی آئیے ہم بھی قرآن سے محبت کریں اور یہ نیت کریں کہ ان شاء اللہ جب جب تک زندگی باقی رہی قرآن سیکھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے اور قرآن کی دعوت کو عام کریں گے ان شاء اللہ اللہ رب العالمین سے یہی دعا دعائیں رب العالمین معاشرتی برائیوں سے ہمیں عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے قلوب منبر فرمائے وما